فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی مننیوں آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی قاعدہ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارک ایام جاری و ساری ہیں مبارک ایام میں دلچسپ سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی منوں کے لیے جس میں پیارے پیارے مرحلے ہیں تو آج کے سلسلے کو بھی ابل تاخیر دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اور آج ہم مدنی منوں کو پڑھانے جا رہے ہیں حرف خا یہ کون سا حرف ہے خا یہ ہے خا کیا ہے تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں الف سے اللہ, اللہ اور جو اسکیم پر مدنی منہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق کی دہرائی کیجئے الف سے اللہ با سے بیت اللہ, بیت اللہ, اللہ تا سے تا سے تا سے, تا سے, تا سے جیم سے جیم سے جبل اور جبل, جبل کسے کہتے ہیں پہاڑ کو اور ہا سے حجر اسود ہا حا سے حجر اسود تو پیارے مدنی منو خا کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک پیارا سا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے واہ واہ پیاری پیاری مچھلیاں نظر آ رہی ہیں واہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری پیاری مچھلیاں ہیں جی اب آپ کو پانی کا بلبلہ نظر آئے گا یہ آیا پانی کا بلبلہ بتائیے جی کیا اس کے اندر خواہ ہے نہیں جی یہ تو خواہ اب ایک اور بلبلہ آیا کیا یہ خواہ ہے نہیں جی یہ تو گیم ہے مچھلیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اب ایک اور بلبلہ اپنے ساتھ حرف لا رہا ہے بتائیے کون سا حرف ہے یہ تو با ہے ماشاءاللہ شا اللہ واہ بھائی پچھلا سبق بھی یاد ہے اب ایک اور بلبلہ آیا کیا یہ خواہ ہے جی نہیں سبان اللہ کتنی پیاری پیاری مچھلیاں ہیں اب بلبلا کون سا لایا ہے واہ! مبارک ہو آ گیا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرا آمی صح آمی! صح آمی! صح آمی! تو پیارے پیارے مدری منو آج ہم آپ کو ہرف کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے گھر میں مدنی منع کی یا مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا ایک ایسا نام رکھیں ایسا نام رکھیں جو پیارا ہو مقدس ہو جس کی فضیلت ہو اور جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کسی مفتی صاحب کو کسی عالم صاحب کو چیک کروا دیں کہ یہ نام ہم رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ اوکے کر دیں تو آپ پھر مدنی منع کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پیارا نام اور میٹھا نام محمد ہے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھیں جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے اس نام پاک کی نسبت کے سبب اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی عزت کرے حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاہ فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو تو جو اپنے مدنی مننے کا نام محمد رکھ رہے ہیں تو ان کی عزت بھی کریں ان کی توقیر کریں اور اس نام کی برکتیں مدنی مننے کو بھی نصیب ہوں گی اور مدنی مننے کے جو ابو ہیں انشاءاللہ شاء ان کو بھی نصیب ہوں گی تو مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو حرف خاص سے متعلق کچھ نام مشورتن پیش کرتے ہیں اگر آپ کا ذہن ہے کہ ہم خاص سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن مدنی مننے کا نام آپ نے محمد یا احمد رکھنا ہے جی یہ نام الحاظہ کیجیے خباب اس کے معنی ہیں تیز تیز چلنے والا اور یہ ساب رسول ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے نام مبارک کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام خباب رکھ سکتے ہیں جی یہ ایک اور نام دیکھیے خللاد مکان میں طویل عرصہ اقامت اختیار کرنے والا یہ بھی سابیہ رسول ہے تو ان کے نام کی نسبت سے آپ جو ہے خلاد نام رکھ سکتے ہیں یہ ملاحظہ کیجیے خلیل اس کے معنی ہیں سچا دوست اور یہ حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی سلاۃ و, و السلام کا لقب مبارک خلیل آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں تو آپ خلیل نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ کچھ مدنی منیوں کے نام پیش خدمت ہیں یہ دیکھیے خولا اس کے معنی ہیں ہنی خوبصورت اور آپ سابیہ ہیں تو آپ خولا نام بھی رکھ سکتے ہیں جی یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے خیرہ اعلیٰ اور ممتاز خاتون یہ بھی سابیہ ہیں خیریہ تو ان کے نام کی نسبت سے آپ اپنے مدنی کا نام خیرہ رکھ سکتے ہیں جی یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے خدیجہ آپ امہات ہات میں سے ہیں آپ مسلمانوں کی پہلی ماں ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئیں اور آپ کا مزار مبارک آپ کی قبر منبر مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المالا میں آپ کا مزار مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سد کے ہماری بے حساب مقتر فرمائے تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدن چینل کے نادین ہم نے آپ کو کچھ مشورہ نام پیش کیے تو اگر ذہن بنتا ہو تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے سبق کی جانب آج ہم آپ کو حرف خا کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں اب جو ہم آپ کو مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں اسی میں ہے آج آپ کا سبق اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر خواہ کون سی چیز آتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من یہ کون سا رنگ ہے لال اور عربی میں لال کو کہتے ہیں حمرا یہ کون سا رنگ ہے اور عربی میں ہرے رنگ کو کہتے ہیں اس کا رنگ بتائیے اور نیلے رنگ کو کہتے ہیں زر کا ذرا اس رنگ کا نام تو بتائیے اور جامنی کو عربی میں کہتے ہیں بنف سی جی اور یہ کون سا رنگ نظر آ رہا ہے نارنجی جی ہاں اور عربی میں کہتے ہیں برتکال بتائیے یہ کون رنگ کی پینسل ہے لال رنگ کی اور عربی میں لال کو کہتے ہیں اب آپ بتائیے یہ کون رنگ کی پینسل ہے ہرے رنگ کی اور عربی میں ہرے رنگ کو کہتے ہیں خدرا یہ کون سے رنگ کی پینسل ہے نیلے رنگ کی اور نیلے رنگ کو کہتے ہیں زرکا اب کون رنگ کی پینسل رکھی ہے نارنگی رنگ کی جی ہاں اور عربی میں کہتے ہیں برتکال اب کون سے رنگ کی پینسل آئی ہے جامنی رنگ کی اور جامنی کو عربی میں کہتے ہیں بنف سی جی اب بتائیے خاصے کون سا رنگ آتا ہے سبحان اللہ جی تو پیارے پیارے مدنی منو آج ہم نے آپ کو رنگوں کے نام یاد کروانے کی کوشش کی ہے چلیں جی ایک مرتبہ میں رنگوں کی پھر دھرائی کرتا ہوں آپ نے ذہن نشین کرنا ہے پھر میں آپ سے سنتا ہوں ٹھیک ہے لال رنگ کو کہتے ہیں ہمراہ کیا کہتے ہیں نیلے رنگ کو کہتے ہیں زرکا زرکا نیلے رنگ کو کیا کہتے ہیں زرکا اور ہرے رنگ کو کیا کہتے ہیں خدرا ہرے رنگ کو کیا کہتے ہیں خضرہ چلیں جی یہ ہو گیا لال رنگ کو کیا کہتے ہیں ہمراہ اور ہرے رنگ کو خزرا یہ تین رنگوں کے نام کون بتائے گا آپ بتائیں گے جی بتائیے مائک پہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے چلے جی لال رنگ کو کیا کہتے ہیں سوچیے آپ کو دکھا رہے تھے ذہن میں لے کر آئیے لال رنگ کو کیا کہتے ہیں چلیں جی آپ بتائیے ہرے رنگ کو ہر اور لال رنگ کو کہتے ہیں ہمراہ تینوں کون بتایا گا لال لالو ٹھیک ہے نیلا سرکو ٹھیک ہے ہر ہرا, ہرا خجرو جی ماشاء اللہ ازل اچھا آپ میں سے کوئی مدنی منہ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہرے رنگ کو کیا کہتے ہیں جو چھوٹے مدنی منائ اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مزید خا رنگ سے متعلق یہ مدنی پھول और मलनी मुन्नियों आज हम आपको बताएंगे हरे रंग के बारे में अरबी में हरे रंग को कजरा इंग्लिश में ग्रीन और उर्दू में कहते हैं बहुत सारी चीजें हरे रंग की बत्ती है जैसा की तरबूज अमरुद ہرے بھی ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کے گنبد شدید ہرے رنگ کا ہے اور ہم بہت اسلامی والے ہر گمبت کی نسبت سے باندھتے ہیں ہرے رنگ کا امام شریف کیا سب سب گمبت کا خوب ہے نظارہ ہے کس کا در سہانا सुहाना ہے پیارا پیارا تیس نظر ہو ہر دم بس سب سب گمبت دن میں بسا رہے بس جلوا سڈا تمہارا سائے میں تو ندی دو دم چارا کرو خدارا کوئی کرو نہ چارا ماشا عل جزاک اللہ ہوں خیرات پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین ہم آپ کو آج حرف خواہ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں خواہ سے کون سی چیز آتی ہے یہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اب ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں خواہ کو لکھنے کا طریقہ آئیے دیکھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی مننیوں ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے خواہ واہ بھائی آپ کو تو خواہ کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں خواہ کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو نیچے سے معمولی سا اوپر لے کر جائے پھر سیدھی طرف لے کر جائے پھر گلائی میں نیچے کی طرف لے کر آئے اور کے اوپر ایک نکتا اب مدنی منی آپ بتائیے پینسل کو نیچے سے اوپر پھیلے تھوڑا سا سیری طرف پھر گلائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیے وہ اس کے اوپر ایک نکتا اب مدنی منی سے پوچھتے ہیں پینسل کو نیچے سے اوپر سیدھی طرف لے کر آئیے گلائی میں ایک لہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں کہ آپ کو خواہ لکھنا بھی آ گیا ہے ماشا اللہ جزاک اللہ خیرا پیارے مدنی منوں اور مدنی منو آج ہم نے آپ کو حرف خواہ لکھنے کا طریقہ سکھایا تو یہاں پر مدنی منوں اور مدنی منوں سے معلوم کرتے ہیں کہ کون کون ہمیں خواہ لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جی کون لکھے گا خواہ جی آپ آ یہ ہمارے ایک مدنی مننے آ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا امان جی یہ لیجئے امان مدنی مننے یہ دیکھیے جی خواہ لکھ رہے ہیں یہ ہو گیا خا اور خا کے اوپر ایک نقطہ جی ایک اور مرتبہ لکھے یہ جو آپ نے آخر میں لکھا ہے نا اس کو شروع میں ہی لکھیے جی یہ بھائی امان بھائی یہ ہوئی نا بات خا کے اوپر ایک نقطہ اور اگر جیم لکھتے ہیں تو جیم کے پیٹ میں جیم کے نیچے نہیں جیم کے اندر جیم کے پیٹ میں ایک نکتا جی اب کون لکھے گا یہ ایک اور مدنی منع ہیں یہ لکھنے جا رہے ہیں حرف خو د یہ کیسا لکھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے سید محمد حسین علی حسین علی یہ تو بہت چھوٹا سا لکھا آپ نے بالکل چھوٹا سا بڑا لکھے دیکھا اسے بڑا سا لکھا ایسے بڑا سا لکھا یہ باپو شریف ہیں ہمارے مدنی منے اچھا جی یہ دیکھیں آپ نے کیسا لکھا ہے تھوڑا اس کا جو پیٹ ہے نا یہ پیٹ یہ یہاں سے یوں لے کر آئیے سمجھ والی بات یہ یہاں سے ہم نے یوں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اب لکھ کے دکھائیے جی کچھ بہتر ہوا ہے اور یہ جو لکیر ہے نا یہ یہ بھی تھوڑا اوپر جائے گا کچھ بہتر لکھا ہے آپ نے جی مدنی منی سے بھی لکھاتے ہیں کون مدنی منی سے لکھے آئیے, آئیے, آئیے آپ کا نام کیا ہے جیفا جی؟ کیا نام ہے تفا تفا تفا جی تفا مدنی منی آپ لکھے اب دیکھیں طیفا کیسے لکھتی ہیں ارے میں تو بہت جلدی لکھ لیا بھائی واہ ایک اور مرتا بھائی طا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں خواہ کی ادائیگی کا طریقہ کہ خواہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے عربی میں تو آئیے ہم پڑھتے ہیں خواہ دیکھیں خواہ کی ادائیگی کی اس انداز سے ہوگی اس طریقے سے ہوگی کہ خواہ جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا خواہ کہاں سے ادا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا حلق ہے اور اوپر والے حصے سے خا ادا ہوگا تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں خواہ کو ہم ایک علی کی مقدار جو ہے کھینچ کر پڑھیں گے خو موٹا بھی پڑھیں گے کیسے موٹا پڑھنا ہے خ یاد رکھیں سات روف ایسے ہیں جن کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اس میں سے ایک خواہ بھی ہے تو خواہ کو جب بھی پڑھیں اس کو موٹا پڑھا جائے گا خا خا خا خا <تصفيق> پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو بتایا حرف خواہ کی ادائیگی کا طریقہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مدنی مننوں بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ بیمار پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایک بیماری ایسی ہے جو کہ مدنی مننوں کو ہو ہی جاتی ہے اور اس بیماری کا نام ہے کون سی چیز زیادہ ہوتی ہے بچوں کو بیماری جی جراثیم یہ تو جراثیم ہے ایک بیماری ہے جو بچوں کو ہو جاتی ہے سست ہو جاتے ہیں اس میں سردی لگتی ہے جی جی سردی بھی لگتی ہے اور کیا ہوتا ہے ایک دو دن کی جی الٹی بھی ہو جاتی ہے اس بیماری میں الٹی بھی ہو جاتی ہے وہ ہے کون سی بیماری ایک بیماری ہے جس میں جو ہے وہ الٹی بھی ہو جاتی ہے یہ بتا رہے ہیں اور سردی بھی لگتی ہے تو بھائی وہ کون سی بیماری ہے ہو جاتے ہیں سستی ہو جاتی ہے بچے پڑے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو مدنی مننے ہمیں دیکھ رہے ہو آپ بیمار ہو گئے ہو یا آپ کے گھر میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو اس میں جسم جو ہے گرم ہو جاتا ہے پورا جسم جو ہے گرم ہوتا ہے یوں چیک کرتے ہیں جی, کیا کہتے ہیں اس کو بخار جسم گرم ہوتا ہے تو پیارے پیارے مدنی مننوں اگر بخار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے لکھتے دکھتے دوائی لکھ کر دیتے ہیں اور بس کا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا انجیکشن لگا دیتے ہیں سوئی لگتی ہے پھر دوائیاں بھی ملتی ہیں کڑوی کڑی اچھا جی اگر کسی مدنی منے یا مدنی منی کو بخار ہو جائے تو تابزہ تاریاں بھی حاصل کیجیے اور ڈاکٹر صاحب سے دوائی بھی لیجیے یعنی کہ دعا بھی اور دوا بھی میں آپ کو کچھ وزی سے بتا رہا ہوں اگر آپ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا بخار جو ہے اتر جائے گا بخار تو ہو ہی جاتا ہے نا اور پورا جسم گرم ہو جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ چالیس بار سورہ فاتحہ کتنی بار چالیس بار, چالیس بار اور سورہ فاتحا کون سی ہے نہیں نہیں یہ, یہ تو اخلاص ہے سورہ فاتحہ کیسے شروع ہوتی ہے جی آپ بتائیے ان کو مائک دیں سورے فاتحہ کون سی ہے الحمدللہ دوبارہ بتائیے الحمدللہ جی علی اسلام کے بارے میں پہلے پارے میں الحمد رب العالمین تو آپ نے یہ پڑھنی ہے کتنی مرتبہ جب آپ یہ سورت پڑھ رہے ہیں سورے فاتحہ چالیس مرتبہ تو پھر پانی کا ایک گلاس لیں اور اس کے اندر پانی پانی کے اوپر آپ نے جو ہے پھوک ہے کیا کرنی ہے پھک مارنی ہے جس طرح یہ پانی کا پیالہ ہے اب اس کے اوپر جو ہے میں کیا پڑھوں گا چالیس مرتبہ سور فاتحہ میں گنتی بھی کرتا رہوں گا تصویر پر یا انگلی پر گنتی کرتا رہوں گا جب میں چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لوں گا تو پھر یہ پانی پر جو ہے پھوک مارنی ہے ویسے پھوک نہیں مارنی چاہیے اور اس پھوک مارنے کو ہم لوگ کہتے ہیں دم کرنا ٹھیک ہے کبھی موقع ملے تو پاپا سے دم کروا لیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ان سے دم کروا لیں نگران شورت سے دم کروا لیں امی سے دم کروائیے امی نماز پڑتی ہیں نا تو سلام پھیرتی ہیں تو امی آپ پہ دم کرتی ہیں ٹھیک ہے थीके? تو کوئی آپ نے دیکھا مسجد جاتے ہیں نا تو بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو گیٹ کے باہر لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ بھی درج شریف پڑ کر ان پہ دم کرتے ہیں آپ کے خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا آپ کا کزن بیمار ہو گیا آپ کا اسلامی بھائی بیمار ہو گیا کوئی مدنی مننی کسی مدنی مننی کو دیکھنے جا رہی ہے یا آپ کی دادی بیمار ہو جائے, امی بیمار ہو جائیں تو آپ بھی سور فاتی ہا پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور ان کو یہ روحانی علاج بتا دیں جو آج آپ نے سیکھا یہ کیا پڑھنا ہے چالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں انشاءاللہ زوجل بخار اتر جائے گا بخار چلا جائے گا اور جس کو بخار ہو رہا ہے وہ کیا کرے بخار میں جو مدنی منع اس وقت موجود ہیں یا جن کو بخار تشریف لایا ہوا ہے کیونکہ بخار ایسا ہے یہ تمام نبیوں کی بارگاہ میں رہا یعنی کہ انبیاء کے رام علیم السلام کو بھی بخار تشریف لایا ہے اگر ہمیں بخار ہو جاتا ہے تو شہادت کی باتیں بخار میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے لیکن ہم نے جو ہے کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے حکم نہیں چلانا چاہیے رونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ذرا صبر سے ہمت سے کام لینا ہے ٹھیک ہے صبر سے ہمت سے کام لینا ہے الٹی الٹی باتیں آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے اب جس کو بخار ہو رہا ہے وہ یہ پڑھے بسم اللہ ہل کیا پڑھنا ہے آئیے چند مرتبہ اس کو دھرا لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس کس مدنی منع اور مدنی منی کو یہ دعا یاد ہوئی بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر کس کس کو یاد ہو گئی سب کو یاد ہو گئی ہے چلیں جی کون سنائے گا بسم اللہ کبیر صحیح سنائیے تھوڑی سی مسٹیک کی آپ نے بسم اللہ ہل کبیر ہل بسم اللہ ہل کبیر جی شہباش شاب مدینہ مدینہ جی اور کون سنائے گا سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے سنائیے بسم اللہ کبیر ہل کیوں نہیں نکل رہا مدنی منع بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر شاباش شاباشیر اور کون سنائے گا ہل کبیر جی بسم اللہ ہل کبیر کیا پڑھنا ہے بسم اللہ ہل کبیر ایک جو پیچھے چھوٹے مدنی منع ہیں آپ کو یاد ہوئی نہیں یاد ہوئی ارے بھائی یاد نہیں ہوئی تو چلیں ہم چند مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں مل کے پڑھیے بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر آنکھیں بند کر کے یاد کریں پکا ہو جائے گا یاد اور توجہ بھی آپ کی ادھر ادھر نہیں بٹے گی آنکھیں بند کر کے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھے ہوئے آپ بھی آنکھیں بند کر لیں مدنی منو مدنی من سب نے آنکھیں بند کر لیں yeah. سب کی آنکھیں بندے یہ yeah. بتائیے کتنے ہیں تو آنکھیں کھلی نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے دو تو بھائی جس کی آنکھیں بندے اس کو تو نظر نہیں آ رہا آپ بتائیے کتنے اسکرین نظر آ ہے اس کا مطلب ہے ایک جسوں نے کہا ہے آخیں بند کر کے آپ نے دعا کو جو ہے فوکس کرنا ہے دعا یاد کرنی ہے بس مل ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر <inaudiliary> بسم اللہ ہل کبیر <inaudahaha> <inaud capaz�> <inaud Animals> <inaud Lyrim> چلے جی ایک مرتبہ آپ سارے مل کے سنائیے ایک اور مرتبہ ایک اور بار جی اب آپ کھولیں یاد ہو گئی اگر بخار ہو گیا تو کیا کریں گے بی بی بخار ہو گیا تو ہم یہ وظیفہ شروع کر دیں گے آپ کو پتہ چل گیا آپ کو بخار ہو گیا بسم اللہ کر دیے امی تصویر دی دے دیں میں تصویر پہ پڑھوں گا بسم اللہ ال بسم اللہ الکبیر بسم اللہ اگر کسی کو بخار ہو گیا اگر آپ کے خاندان میں کسی کو بخار ہے تو آپ اس کو فون کر کے بتا دیں کہ بھئی دیکھیں آپ پڑھیے بسم اللہ ال آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب جو باتیں آپ کو اچھی اچھی پتہ چلتی جا رہی ہیں آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے اچھا جی تو پیارے پیارے مدنی منو یہ تو آپ کو وظاہ پتہ چل گیا ہے لیکن آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا آج آپ کا سبق کیا ہے خاص ہے حرا خاص خاصے خاص جی مل کے دھرائیے خاص حضرا خاص ہے اچھا جی گمبد خجرہ کس رنگ کا ہے کس کس نے دیکھا ہے گمبد خزرہ مدن چینل پہ تو نظر آتا ہے نا مدن چینل پہ اسکرین پر نظر آتا ہے تو آئیے مزید آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے اس حوالے سے آپ کو ہم رنگوں والا مرحلہ دکھاتے ہیں جی دکھائیے پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ آب کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے پیارا پیارا گنبد خزرا جی ہاں یہ ہے گمبد خزرا یعنی ہرا گمبد اب آپ کو ایک اور گنبد خزرا کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے اس گمبد میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اچھا اب آپ کو اسکرین پر مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام سفید نیلا لال نیلا ہرا بتائیے کون سے رنگ کی پینسل سے गुम्बद में रंग भरना है हरे रंग की पेंसिल से जी हाँ अब भरते हैं हरे रंग की पेंसिल ऐसी हरा रंग اب دونوں گمبت شریف ایک ہی رنگ کے ہیں اور یاد ہے نا خواہ سے آتا ہے ماشا اللہ عز جزاک اللہ خیرا پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں آج ہم نے آپ کو حرف خواہ کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف دال کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ